بسم اللہ صحمد محمد پاک اس میں موجود تمام برادران ورثہ گروپس میں صبح الراء عورصب اور باقی تمام ورثہ میں موجود تمام برادران کے سموس نے اقبال پھر سرامر ہیں ہمارا یہ سلسلہ درست ہے کہ امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کردہ تعلیف کردہ کتاب اور سعلی درمعالفت مصب علیہ تصوف کے عنوان سے کہ اس میں آپ نے تصوف کے کل باران گروہ آپ نے ذکر فرمایا فرمایا ان میں سے گیارہ کے گیارہ گمراہ لوگ ہیں اور ان میں سے صرف ایک اور آخری گروہ جسے مذہب ہے اس نے اشریا فرمایا بارہ اماموں کا رویش اور طریقہ وہ مذہب جو تصوف کا وہ گروہ جو بارہ اماموں سے لیا گیا ہے ہاں جی وہ صرف برحق ہے باقی سب گمراہ ہیں آپ نے یہ فرمایا اور اس میں جو ہے ہمارا سلسلہ 10 میں سے دس نمبر پانچ شاہ لوگوں کے حضور میں پہنچانے کی کوشش کرا اس میں دو گروہ اس میں دسواں گروہ ان کا نظم اس نے گمراہ گروہ کا نام متقاسلیہ نام رکھا ہے متقاسلیہ آپ فرماتے ہیں مذہب متقاصلیہ انس یہ ان لوگوں کا مذہب ہے کہ ایشان لباس سے فاسقان پوشن یہ لوگ معاشرے میں جو فاصل و فاجر لوگ ہیں ان کے لباس پہنتے ہیں اور یہ جب کہتے ہے بھائی آپ اچھے لوگ ہوں بظاہر تو فاصل حاصلوں کے لباس کیوں پہنتے ہیں اور گوئن اور کہتے ہیں کہ مراد ماں ریا و شماط اور کہتے ہیں ہمارا مراد اس سے ریا کاری اور شہرت سے دفع کرنا ہے کہ ہم ایک اچھے انسان ہونے کی جو وجہ کے اس کے ناطے جو اچھے انسان ہونے کا جو شہرت ہو رہا ہے اور اس کو ہم خود کو بچانے کے لیے ہم برے لوگوں کا لباس پہنتے ہیں آستن خواہش ہاں جی اپنے جسم سے جو ہے ریا و سمائی کو شہرت کو دور کرنے کے لیے ہم اس طرح کے لباس پہنتے ہیں بوٹے ہیں لیکن ان کے کردار بھی جو ہے جس طرح لباس کے کردار بھی فاسقوں والا ہے اور آفرمد و با کے آفران کافی لوگوں کے ساتھ وہ منافقان اسلام دشمنی کرنے والے ظاہر مسلمان انداز سے منافع لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے و فاسقان معاشرے کے فاصق و فاجروں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے صحبت قرآن ان کے ساتھ ہمیشہ اس کا ہم نشین رہتے ہیں ان کے ساتھ ان کی گفت و شنید اٹھنا بہنا سب ان کے ساتھ ہے و یا جن سوان ان کے ساتھ ہم جن سوان جاتے ہیں اور ان کے ساتھ اٹھنے پھرنا سب کچھ انہی کے ساتھ ہے وہ احسان اجت نام نہ اور اسے کافر منافق فاسق خاجی لوگوں سے دور نہیں رہتے ہیں بلکہ انہی کو آپ اپنے ساتھی بنا کے رکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں و ہم کو حراضی یہ بھی بہت بڑے قفور ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں برے لوگوں سے دور رہنے کا حکم ہے چلے کبھی آپ ان کے درمیان جا کے ان کا معروف کرتے ہیں نہ منقر کرتے ہیں وہ تو الگ وہ تو عبادت ہے لیکن ان کا ساتھی بن کے بیٹھے ہیں ان کا دوست بن کے بیٹھے ہیں اور انہیں کسی قسم کا معرومنا نہیں, نہیں کر رہے ہیں پہلے ان کے ساتھ ہر کام میں گل مل کے رہتے ہیں ہاں اور ان کے ہر کام میں شریک ہو کے رہتے ہیں یہ یقین ان کو گمراہی اور ضلالت کے سوا کچھ نہیں اللہ فرمائے ہم قفرِ عظیم ہے یہ غروبی اور ان کے یہ کردار رفتار بھی بہت, بہت بڑی کفر ہے عظیم کفر ہے اور بندوں کو اسے لوگوں سے کہ ہاں جی دور بھاگنا چاہیے آپ مقصد یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد گیارہواں گروہ جو گمراہ گروہوں میں سے کہ ان کو الہامیہ کہتے ہیں گروہ الہامیہ ان کا جو ہے یہ لوگ بولتے ہیں مذہب الہامیہ انس الامی گروہوں کا جو ہے اس مذہب کا ان کا مذہب یہ ہے مذہب الہامیہ یہ ہے کہ ایشان قومی باشن یہ ایک او سے ایک قوم ہے از قومی متبان ہاں جی یہ قوم جن کا نام کے نام سے وہ داہریان داہری جو ہے ان لوگوں کا نظریہ جو لوگ بولتے ہیں ہم بس زمانے نے ہمیں پیدا کیا وہ زمانے میں ہی حج ہم نے ختم ہونا ہے یہ لوگ ایک مشرق اور ملحد گروہ ہیں ان کو داہری بولتے ہیں آج کل کے اسلام میں ان کو ہم کمیونسٹ کہہ سکتے ہیں ہاں جی کو مذہب کو وہ افیون سمجھتے ہیں اور ہر ان کے مذہب سے دور رکھتے ہیں تو یہ بنتے ہیں یہ قوم متبان داہری لوگوں میں سے ہیں پریشان از قرآن خواندن اور یہ لوگ جو ہے قرآن پاک پڑھنے سے اور وہ محتا علم اور ہر قسم کے علوم سیکھنے سے روی بغادانند اور رخ پھیل لیتے ہیں قرآن پاک اور اسلامی کوئی بھی علوم پڑھنے سے یہ لوگ دور بھاگتے ہیں علم نہیں سکتے ہیں قرآن پاک نہیں سکتے ہیں اور مطابقت گفتگی حکمہ قن اور جو ہے حکماء کے جو ہے باتوں کو مانتے ہیں اس زمانے کے جو غیر مسلم فلاسفر ہیں ان کی باتوں کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں وفتن کے قرآن حجاب راحث اور کہتے ہیں قرآن جو ہے ہمیں اللہ تک پہنچنے کے راستے میں رکاوٹ ہے نوزاللہ اللہ کہتے ہیں قرآن حجاب راحث ہمر ہمارے راستے کے رکاوٹ ہیں اور اس لیے یہ لوگ قرآن بالکل نہیں پڑھتے ہیں قرآن کو ہاتھ ہی نہیں کرتے ہیں اور قرآن سیکھتے بھی نہیں ہیں اور ہر قسم کے علوم سے جو قرآن فہمی میں اور دین فاہمی میں مدد ملتے ہیں اس سے بھی دور بھاگتے ہیں اور کیا کرتے ہیں وابیات و اور جو جو پرانے زمانے کے جو شعرا ہیں اپنی عشق و عاشقی کے جو اشعار ہیں انہیں کو جو ہے قرآن طریقت قرآن عشق و ترقت, ترقت قرآن کہتے ہیں و عمر خود براہا براہا گزارن اور عمر خطرہ براہاں براہا گزارا اور آپ اپنے عمر کو انہی آشغانہ شعر شاعری جو ہے غزل پرتے میں گزار دیتے ہیں آپ فرماتے ہیں ہم این ہم راہ کفر و ضلالات اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ بھی کافر اور گمراہ گروہ ہیں اور یقیناً یہ لوگ گمراہ لوگ ہیں تو حضرت اعمیر بھی قضل مدانی جو ہے اس دونوں گروہ کو بھی گمراہ کہتے ہیں خصوصاً یہ لوگ جو ہیں قرآن سیکھنے سے بھی منع کرتے ہیں اور ہر اور علوم پڑھنے سے بھی منع کرتے ہیں دینی علوم یقیناً دین فہمی کا علوم ہے قرآن فہمی کا علوم ہے ہاں جی اس سے بھی لوگ کو منع کرتے ہیں بس بولتے ہیں قرآن نواز بلّہ حضاب الرہ ہے حقیقت میں تو اللہ تک پہنچانے والے کو کتاب تو قرآن ہے ہاں جی اس میں اللہ تعالی نے اپنے معرحی فرمایا کہ میں اللہ کیا ہوں کیسا ہوں اللہ نے اپنے جو ہے بے اللہ خا قدرت النح و شین قدیر کے ذریعہ سے ہمیں بیان فرمایا اللہ اپنے علم بے ہے تو بے کل شین عالم ان کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا کہ اللہ کے ذات کو ہر چیز کا علم ہے احاط بیک شین علم کے ذریعہ سے میرا علم ہر چیز فرمحیض ہے فرم اللہ نے اپنے علم مطلق کو ہمیں بیان فرمایا سمجھایا اور کائنات کی ہر شے کا رازق اور مالک ہونے کا ہاں جی اللہ نے قرآن پاک میں آیت کی ذرائع سے ہمیں یہ حقیقت پہنچائیں تو قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی تجلی ہے امام سادی فرماتے قد تجل اللہ کی کتابیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں متجلی ہوا اللہ نے اپنے آپ کو ظاہر فرمائے کہ میں اللہ کیا ہوں اللہ اپنی زبان سے اپنے عظمت بیان فرما رہے ہیں کہ میں خالق ہوں میں رازق ہوں میں غفور ہوں میں رحیم ہوں میں طواب ہوں میں ارحم الرحمین ہوں میں کریم ہوں میں عظیم ہوں میں غفار ہوں میں طواف ہوں آنج اس طرح قرآن میں کتنی آیتیں ہیں اللہ تعالی نے اپنی جمال جلال میں قہار ہوں ہانج میں جبار ہوں تمام افسا کمالی جلالی جمالی سب اللہ نے اپنے بارے میں بیان فرمایا اور سب سے اتھینٹک بات جو ہے وہی ہوتے جو کوئی بھی اپنے بارے میں خود کا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں سب سے اتھینٹک کلام وہی ہے جو اللہ تعالیٰ خود اپنے بیان میں بیان فرمائے تو قرآن پاک سے بڑھ کر اللہ کی معرفت کے لیے کوئی اور کتاب نہیں ہے لیکن یہ جاہل اور گمراہ گرو کیا کہتے ہیں یہ لوگ بولتے ہیں بھائی جو قرآن تو حجاب راہ نوزب اللہ اور قرآن سے دور بانٹتے ہیں لہذا جو ہے کوئی بھی اگر تصوف کے نام سے یا کسی بھی نام سے اسلام کے اندر ایسا کوئی گروہ دیکھیں جو قرآن سے دور بھاگتا ہو قرآن سیکھنے سے دور بھاگتا ہو ہاں جس قرآن میں سیکھنے والوں کو برا بلا کہتا ہو قرآن کی تعلیم میں تربیت کرنے والوں کو برا بلا کے طور پر طرح طرح کے الزامات لگا دیتا ہو تو حق میں یہی لوگ گمراہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھنے پڑھانے کے والوں کو بر طرح طرح الزامات لگانے کی کوشش کریں ان کو معاشرے میں بدنام کرنے کی کوشش کریں جب کہ اپنی کوئی روش جو ہے نہ وہ اپنے اوقات کو قرآن سکھنے سکھانے پر لگاتے ہیں، نہ قرآن سکھنے کا ان کا کوئی اہم مقام ہے تو عضاء الرامی قرآن جو ہے عاصل اسلام کا اصل الدین جو ہے دین اللہ کے پیارے نبی نے امت کو جو چیز دیکھے گیا ہے قرآن ایک اہل ہے تارک و حقم القلین کتاب اللہ و تعلۃ عالبی لہذا قرآن ہی تمام علوم کا جو ہے معیار ہے حادث کے صحیح غلط کا معیار قرآن پاک ہے کسی بھی شاخ کی گفتار کی صحیح اور غلط کے معیار قرآن میں پاک ہے تمام علمی حقائق کا صحیح اور غلط کے معیار قرآن پاک ہے تو جو لوگ قرآن کو حجاب راہ کہیں گے تو اس سے بڑی گمراہ کن بات کیا ہو سکتی ہے لہذا میرے کا بین فرمایا یہ لوگ بھی گمراہ لوگ ہیں ہاں جی لہذا جو ہے ان کے یہ لوگ جو ہیں فرمایا یہ رہو ان کا راستہ جو ہے کفر و ضلالت کفر و ضلالت ہے ان سے تمہیں دور بگنا چاہیے اور یقیناً دور بگنا چاہیے زین گرامی تو ابھی تک جتنے گروہوں کا ذکر آپ کو کر چکا ہوں سب جو ہے وہ گمراہ لوگوں کے عقائد ہیں ان میں آپ نے خاص طور پر جس چیز کو فوکس فرمایا اکثر صوفی جو مسئلہ جو یہاں ذکر فرمایا گمراہ گروہ میں سے ان میں جو مشترک ہوا چاہیے زیادہ تر لوگوں میں یہ ہے کہ وہ ہاں جی رقص کرتے ہیں ہاں جی ناچ گانے پر ان کی توجہ زیادہ ہے پڑھتے تو ذکر پڑھتے ہیں ہاں جی لیکن جی ذکر پڑھتے ہوتے ناچ ناش, ناش ناش کر کوئی بیہوش ہو رہا ہے کوئی کیا ہو رہا ہے کوئی کیا ہو رہا ہے ناش ناش کر بیہ ہوش ہو رہا ہے تھک تھک کے گر رہا ہے تو ان تمام روشوں کو آزاد امیر کبیر گمراہ کنگ راہ را ترقی فرما رہے ہیں ان کو ترقی سے کوئی سرکار نہیں ہے لہذا زیادہ نگرام ہمیں صحیح ترقت کو پہچاننا ہوگا تو آپ جو ہے بارہویں مسئلہ جو ہے انشاءاللہ کل کے درست میں ہوگا اس میں آپ فرما رہے ہیں کہ وہ وہ ان بارنگ گروہوں میں سے جو وہ گروہ جو سیدھے راستے پر ہیں برحق راستے پر ہیں ہاں جی اور جن کے کردار رفتار گفتار اخلاق ہمیں بھی ان کے تولید کرنا چاہیے ان کے راہ پہ چلنا چاہیے ہم بھی ایک سچا صوفی مسلق ہونے کے ناطے ان کے راہ اور رویش کو جان پر جن کے معرفی ہمیں امریکہ بی صحترہ مدانی نے فرمایا ہے ان کو پہچان کر ہمیں اس اچھے راستے پر جو کہ اصلاۃ المستقیم ہے ہن یہ جی نفس کو پاک کرنے والی صحیح راہ کی ہمیں پہچان کر کے اس راستے پر ہمیں چلنا چاہیے وہ انشاءاللہ کل کے درس میں بارہویں گروہ ہے ہمارا چھٹا درس اور آخری درس کا اس کتاب کا کل کے درس میں ہم معاملوں کو بتا دیں گے اللہ ہم سب کو دین صحیح سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی توفیعہ فرما امین رب العالمین